مسل نظین خم ملو تورات سم یح ملو ہا ک مسل الحمارے یح ملوارا مسل الق نظین کس زبو بے آیا ہا دو ان رام تم ان کم اولی مند من بل موت ان کن ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العزيم فبشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفطفو قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا و من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه و أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب و ترضى آمين يا رب العالمين पिछली दशदशट में हम तफ़सील के साथ ये तजवीह कर चुके हैं کہ کسی مسلمان امت میں صاحب کتاب امت میں وارث کتاب امت میں جو عملی اور اخلاقی زوال پیدا ہوتا ہے اس ازمحلال پیدا ہوتا ہے اس کا اصل سبب کیا ہے بجائے اس کے کہ جو مقام فضیلت اللہ نے انہیں عطا کیا ہو اس کی ذمہ داریوں کا احساس ہو اور اسے ادا کرنے کی فکر کریں اس مقام فضیلت کی بنا پر ایک غرہ ایک زوم اور یہ غرہ اور یہ زوم وہ ہے کہ جو انہیں عمل سے فارغ ہوا مسلمان پھر اس انداز میں پھر ان ذمہ داریوں سے گویا کے بری کر دیتا ہے مزید برا اگر کسی وقت ضمیر تھپکتا بھی ہے ضمیر جو ہے کہیں اس کے اندر کوئی کھٹک پیدا ہوتی ہے انسان کو متنوع کرتا ہے تو اس کو تھپک تھپک کر لوری دے کر سلانے کے لیے امانی ایجاد کر لی جاتی ہے وشفل تھنکنگ من گھڑت عقائد کہ ہمارے لیے آگ نہیں میں داخلہ ہمارے لیے نہیں ہے اگر ہوا بھی بالفرض تو چند دن لنگ تمس سنن رار اللہ یام مادو یا, یا لنگ تمس سنن رار اللہ یام مادو اس کا جو منطقی نتیجہ نکلتا ہے اس کو حدیث نبوی میں ایک لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے وح یعنی طول حیات کی آرزو اور موت کا خوف اور موت سے فرار یہ دونوں چیزیں در حقیقت ہیں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں زندگی لمبی ہو جیسے کہ یہاں فرمایا یہ کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے کسی طریقے سے یہ مضمور زیادہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے آیات نمبر چورانوے تا چھیانوے صورت البقرہ میں مضمور وہی ہے جو یہاں اختصار کے ساتھ آیا بحضرہ تفصیل سے کل ان کا انت نقم الدار الآخرت والاس این ابھی ان سے کہیے کیا یہودیو اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ آخرت کا گھر اور اس کی جنت جو ہے وہ تو تمہارے لیے مخصوص ہے خالصتا تمہارے لیے ریزرو ہے مخصوص ہے لوگوں کے سوا لوگوں کو چھوڑ کر وہ تو تمہارے لیے گویا کہ تیار کی گئی ہے فتح مند نبول معتعل تم صادتی ایسا ہی یقین ہے تو جنت کی نعمتوں تک تو جلد از جلد پہنچنے کی کوشش ہونی چاہیے دنیا کی زندگی میں کتنا ہی ایش ہو کچھ نہ کچھ بھی ہوتا ہے کتنی ہی کچھ آپ کے لیے آسانیاں ہوں کچھ نہ کچھ تکالیف بھی ہے تو وہ جنت جس میں کوئی تکلیف کوئی کلفت کسی طرح کی مشقت سرے سے ہے ہی نہیں پھر تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ جلد از جلد انسان اس جنت پہ پہنچنے کی کوشش کرے فتح من الموت جیسے یہاں فرمایا اگر واقع تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے ولی ہو اور اللہ تم سے محبت کرتا ہے تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر تمہیں موت کی آرزو کرنی چاہیے وہی بات یہاں دوسرے حوالے سے اگر تمہارا یہ یقین ہے کہ جنت تمہارے لیے منتظر ہے آغوش وا اپنے بازو کھولے ہوئے تمہیں خوش آفدید کہنے کے لیے تیار ہے تو تمہیں تو پھر موت کی آرزو کا چاہیے ختم مند نبول موت کا انکن اگر تم حقیقت کھن سچے ہو یہ ٹکڑا یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے اس میں گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ تم زبان سے کہہ رہے ہو یقین تمہیں نہیں ہے یہ تمہاری ضال کا قول یہ ان کی زبانوں سے اور ان کے منہوں سے ان کی بات ہے حقیقت میں ان کے دل اس پر تھکے ہوئے نہیں ہیں اگر حقیقت میں یقین ہوتا تو موت کی آرزو کرتے دیں وہ لنگ من ہو دم بما قدمت اور یہ ہرگز ہرگز موت کی آرزو نہیں کریں گے بس سبب اپنے ان دونوں ہاتھوں اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے جو انہوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں وہ اللہ اور علیم امبالمین اور اللہ ان ظالموں سے خوب واقع دن ہوں احرس آلہ حیا مم ان لدین اشرق ہوں اس کے کہ یہ موت کو خوش آمدید کہنے والے ہوتے ان کا حال تو یہ ہے کہ اے مسلمانوں تم پاؤ گے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے ان کو کہ زندگی کے بارے میں تمام انسانوں سے بڑھ کر حریث یہی ہے احرس افلود کا کسیوا ہے ولا کجے دن نہ رسنا سے تم لازمن پاؤ گے زندگی کے یہ سب سے بڑھ کر حریث ہیں تمام نوع انسانی کے مقابلے میں ومن النظین اشرکو ان مشرکوں سے بھی یعنی وہ لوگ کے جو عرب کے ماحول میں موجود تھے اردا گرد ان کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے ان سے بھی کہیں بڑھ کر یہ دنیا کی زندگی کے طول چاہتے ہیں آہرس اللہ سے علا حیات ان ومن الزین اسی کی تعمیر کی گئی یمن تو لو یو ہمبرو ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ کاش کہ اس کی عمر ہزار برس کی ہو جائے وما ہوا بھی مذافت ہی من الزاب اور یہ بات کہ کسی کی عمر زیادہ ہو جائے وہ اسے عذاب سے چھٹکارہ دلانے والی نہیں ہے ہزار سال بھی رہے ہیں آخر جانا تو ہے آخر اختتام ہوگا و اللہ بصیرم میں اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھنا تو یہ گویا کہ ہم مضبوط جو آیات تھی سورہ بقرہ کی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نتیجہ نکلتا ہے یعنی بجائے صبر کے اور اپنی عملی ذمہ داروں کے ادا کرنے کے جب انسان گریز کا راستہ اختیار کرتا ہے تو ایک تو زونگ نہ واحد باؤ ہم بڑے چہیتے ہیں اور لاڈ لے ہیں اللہ کے اور دوسرے امانی یہ جہنم ہمارے لیے بنی نہیں ہے لنگ تمزن اللہ یام مادوداہ یا, یا لنگ تمسن اللہ راہ یا یام اور ان دونوں کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ طول حیات کی آرزو اور موت کا خوف موت سے فرار اور حضور نے ان دونوں لفظوں کو جمع کیا ایک اصطلاح بحل میں وہ حدیث اب آپ کو سنا رہا ہوں کہ جس میں یہ لفظ آیا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ اور یہ خبر دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں تمہارا یہ حشر ہونے والا ہے یہ روایت جو ہے یہ مسرت احمد میں بھی آئی ہے اور سنن ابی داود میں بھی ہے میں جو ابھی آپ کو متن سنا رہا ہوں یہ سنن ابی داود کا ہے رحمہ اللہ ان صوبان رضی اللہ عنہ حضرت صوبان جو حضور کے آزاد کردہ غلام تھے صوبان مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صبان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا یو سے کل ام امن کدال کماتدال اقلت و پس آتے گمان ہے اندازہ ہوتا ہے اندیشہ ہے ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں ایک دوسرے کو تم پر دعوت دیں گی جیسے کہ کھانا کھانے والے ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کسا جو ہے یہ دسترخوان کے لیے بھی لفظ مشتعمل ہے اور بڑا سا کوئی پیالہ یا بڑا سا تباق جس کے اندر پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ کھانا کھاتے تھے تو بڑے بڑا سا کوئی برتن ہے جس میں سب مل کر کھانا کھاتے تھے تو ان دونوں کے لیے لفظ مشتمل ہے جب کھانا رکھ دیا گیا تو اب سب ایک دوسرے سے کہتے ہیں آئیے تناول فرمائیے چلیے آپ چلیے آپ آگے بڑھیے تو جیسے لوگ اس طرح دسترخوان پر یا کھانے کے پیالے پر ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ آئیے اسی طرح تم پر قومیں ایک دوسرے کو بلائیں گی تمہیں نوج کھوٹ کر کھائیں گی بلکہ یہ کہ نہ صرف خود کھائیں گی بلکہ دوسروں کو دعوت دیں گی کہ آئیے یہ تر مال ہے یہ نرمنے والا ہے تناول فرمائیے فقال قائل تو کسی کہنے والے نے کہا کسی پوچھنے والے نے سوال کیا من قلت ان نہ ہوئی مجھے اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد کی کمی کی وجہ سے ایسا ہو جائے گا ہم اتنے جو گویا کہ نرم چارا بن جائیں گے ترنے والا بن جائیں گے اقوام عالم کے لیے کہ وہ ایک دوسرے کو ہم پر دعوت دیں گی تو کیا ہماری تعداد کم رہ جائے گی اعلی بل لنگ تم یو من آپ نے فرمایا کہ نہیں اس زمانے میں تمہاری تعداد تو بہت ہوگی کثیر ہوگی آج کہا جاتا ہے کہ ایک ارب تیس کروڑ مسلمان آج موجود ہے دنیا میں عزت نام کی کوئی شے ہمارے پاس نہیں ہے بلکہ جیسے کہ اس مرتبہ عید الفطر پر میں نے خطاب کیا تھا خصوصی تو اس میں تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیت مبارکہ ہم پڑھتے ہیں ضرورت علیہ ذیلت و المسقلت و باؤ بےغل اور ہم بڑے اطمینان سے گزر جاتے ہیں کہ یہ تو دوسروں کا ذکر ہے یہود کا ذکر ہے قرآن میں واقع ہے یہود ہی کے لیے یہ آیت نادل ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ کہ حقیقت کو دیکھیے حقیقت بھی ان نگاہوں سے جائزہ لیجیے اس وقت اصل میں یہ الفاظ اب اپلائی ہو رہے ہیں منطبق ہو رہے ہیں ہماری حالت پر مسلمانوں پر کہ چاہے سوا ارب کی تعداد ہے اس زبان کی کوئی شہد ہے کوئی وقار نہیں کوئی دنیا میں ہماری رائے کا مذہب نہیں بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہماری رائے پوچھتا نہیں کسنمی پرست کے بھیا کیستی کسی صحابی نے کسی جو بھی موجود تھے اس مجلس میں انہوں نے سوال کیا من قلت ان لانو یا چاہے اتنے کم رہ جائیں گے ہم کال ابل تم یامۂدن کثیر اردو نے فرمایا نہیں تم بہت کثیر تعداد میں ہو. ولا کم کا غصہ سیل لیکن تمہاری مانوی حقیقت یہ رہ جائے گی کہ سیلاب کے اوپر جیسے جھاگ ہوتا ہے سیلاب جب آ رہا ہوتا ہے تو جھاڑ جکاڑ بھی ساتھ لے کر آتا ہے اور اوپر جھاگ بھی ہوتا ہے تو غصا ہو جاؤ گے تم وہ کوڑا کرکٹ کر وہ تنکے ونکے کے جو نظر آتے ہیں سیلاب کے اوپر یا جھاگ نظر آتا ہے ولا کن ان کا غصا اس <عِصَيح> سیل والا ین سدور ادوم و کم المحابت من گم اور لازمن اللہ تعالی تمہارے دشمنوں کے سینوں میں سے تمہارے روب کو اور خوف کو ختم کر دے نکال دے گا نظر کر دے گا بلا یمزان لاہو اللہ تعالی لازمن من سدور ادوم دشمن کے سینوں سے المحابتہ بن <مِنكُم> تمہارا خوف تمہاری ہیبت جو ہے وہ ختم ہو جائے والا یک فنفی کلو بل اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا پیلا وَمَلْ مل واہن و یا رسول اللہ اس پر کہا گیا سوال کیا گیا اللہ کے رسول یہ واہن کیا شہر یہ واہ ہا اور نون ہے ہمارے ہاں زیادہ لفظ مستعبل بہم ہے اور نیم اور نون میں تلفظ میں ذرا بڑا قریب ہے سوتی اعتبار سے تو سمجھ لیجیے یہ نہیں ہے وہن واہن سے لفظ توہین کے آنت تمام وہن سے بنا ہے توہین کرنا کسی کی باب تفریل ہے اسی ماردہ وہن سے تو فرمایا بلا یق ج فنفی کلو میں وہنا اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا قیلا یا رسول اللہ پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول یہ بہن کیا ہے اعلی خب دنیا و کرایت الموت دنیا کی محمد اور موت کی نفرت موت سے فرار موت سے بھاگنا وہی دو چیزیں جو میں نے آج کیا کہ طول حیات کی آرزو اور موت سے فرار موت کا خوف موت سے ڈر یہ دو چیزیں مل کر ایک بیماری کو جنم دیتی ہیں ایک کمپوزٹ بیماری ہے ایک مرکب بیماری ہے جس کا ایک نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن بتایا ہے اس حدیث کی جو دوسرا جو متن ہے وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح اس لیے کہ یہ تو ہمارے حالات پر جس طریقے سے آج منتوق ہے خاص طور پر اس صدی کے آغاز میں اس کا انتباہ ہوا تھا وہ تمام و کمال اس لیے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جو نقشہ دنیا میں آیا وہ یہ تھا کہ وہ جو بہت بڑی سلطنت تھی مسلمانوں کی سلطنت عثمانیہ تین بر آزموں کے اوپر پھیلی ہوئی کتنا بڑا علاقہ تھا یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے بوسنیا وغیرہ کے اندر اور وہ بہت سے ممالک جو ہے مشرقی یورپ کے ان میں جو کچھ ہو رہا ہے جارجیا میں ہو رہا ہے روس کی جو بہت ریاستیں ہیں ان میں سے بعض میں ہو رہا ہے بلکہ وہاں تو اصل ترک ہیں یہ جو ہے یہ ترک نہیں ہیں یہ تو یہی کی قومیں تھی کہ جو اسلام لے آئیں تھی ان پہ جو کچھ بیت رہی ہے اس وقت یہ پورا مشرقی یورپ کا علاقہ جو ہے تمام ممالک جو ہے سلطنت عثمانیہ کے زیر لگی تھے پورا شمالی افریقہ مصر اور لیبیا اور الجزائر اور, اور یہ موراکو اور موری تالیہ سارا کا سارا سلطنت عثمانیہ میں شامل تھا پورا مغربی ایشیا حجاز سبیت شام اور عراق اور فلسطین یہ سب کے سب یہ سلطنت عثمانیہ دنیا میں اس طرح کی کوئی سلطنت اگر کبھی رہی ہے تو وہ صرف رومن امپائر تھی ایسٹرن رومن امپائر لیکن اس میں بھی حجاز شامل نہیں تھا اور شمالی افریقہ یہ پورا کا پورا شامل نہیں تھا بہرحال اتنی عظیم مملکت کے پرخ اڑ گئے پرزے اڑ گئے جس کو کہتے ہیں اور سلطنت عثمانیہ کا نام و نشان مٹ گیا بلکہ میں نے حالیہ اپنے مضامین میں سے کسی ایک مضمون میں آغاز یہی کیا تھا کہ یہ بیسویں صدی اس اعتبار سے بڑی عجیب ہے اگر تاریخ ابھی لمبی ہے جو میرے خیال میں لمبی نہیں ہے وہ قیام قیامت کا وقت اب زیادہ دور نہیں ہے لیکن اگر تاریخ لمبی ہوئی تو یہ بیسویں صدی اس اعتبار سے بہت یادگار رہے گی کہ اس میں جو حوادث ہوئے ہیں کسی دنیا میں آج تک کی کسی سابقہ صدیوں میں سے کسی صدی میں اتنے عظیم واقعات رونما نہیں ہوئے کو معلوم ہے اس کے آغاز میں سلطنت عثمانیہ کے پک چھوڑ گئے اور اس کے اختتام کے قریب آ کر دی گریٹ سوویٹ یونین یو ایس ایس اس کا نام و نشان مٹ گئے دونوں واقعات ہو رہے ہیں اسی صدی کے آغاز اور اس کے اختتام کے قریب دو عظیم جنگیں اس صدی میں ہو چکی ہیں اور تیسری عظیم جنگ الملحمت القبرا ذرحیقت اس کے سائے جو ہیں اس وقت دنیا کے اوپر گہرے سے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ کمنگ ایونٹس کاف دیر شیڈوز فور وہ زیادہ دور معلوم نہیں ہوتا بہرحال تو اس اعتبار سے اس حدیث کا اصل نقشہ سامنے آیا تھا اس صدی کے آغاز میں عالم عرب کو جو بغاوت پر آمادہ کیا گیا تھا ترکوں کے خلاف سلطنت کے عثمانیہ کے خلاف وہ تو یہ سمز باغ دکھا کر کے تم آزاد ہو جاؤ گے تمہیں آزادی ہم دیں گے تم ہماری مدد کرو ترکوں کے خلاف بغاوت کرو پھر تم آزاد ہو جاؤ گے تم ترکوں کے غلام کیوں رہتے ہو اس حوالے سے انہیں بغاوت پر آمادہ کیا لیکن پھر ان کے جو حصے بکھرے کیے ہیں اور یہ مصر کا معاملہ جو ہے یہ انگریزوں کے ہاتھ میں رہے گا عراق انگریزوں کے پاس رہے گا شام جو ہے یہ فرانس کے پاس چلا جائے گا لیبیا جو ہے وہ اٹلی کے حوالے ہوگا اسی طریقے سے یہ آگے کے ممالک جو ہے ان پر بھی فرانس کا غلبہ رہے گا الجزائر فرانس کے پاس ہوگا یہ سب کچھ ہوا ہے بندر بانٹ ہوئی ہے اور پرچے اڑ گئے جیسے کہ اقوام عالم ایک دوسرے کو دعوت دے رہی۔ یہ ہے وہ نقشہ جو میں نے ارض کیا کہ اس صدی کے آغاز میں سامنے آیا تھا ویسے یہ کہ اس کی ابھی تک جو بھی باقیات و سیاحت ہیں وہ موجود ہیں تو اس حدیث کو میں چاہتا ہوں اس کی جو دوسرا متن ہے وہ بھی آپ سن لیں ان صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت صوبان یہ ان سے روایت کیا گیا اعلی انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا یو شکو انتداد من کل افقن اندیشہ ہے کہ تم پر قومیں ایک دوسرے کو بلائیں گی ہر چہار طرف سے کل افق ہر جانب سے ویسے جو کچھ مڈل ایسٹ کے اوپر قیامت آنے والی ہے ابھی والملحمت القبرہ کے حوالے سے جس کی کہ احادیث کے اندر پیشنٹ ہیں اس میں پھر یہ نقشہ دوبارہ آنے والا ہے من کل افق ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ وہ بارہ آلام لے کر یہ عیسائی اقوام مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گی بارہ جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے اسی ہزار جو ہے فوجی ہوگا یہ وہ الملحمت القبرا جس کے لیے کہ تاریخ بڑی تیزی کے ساتھ ادھر بڑھ رہی ہے وہ حالات جو ہیں وہ پیش آ رہے ہیں یہ میرا جو سلسلہ مضامین نواز وقت میں آج کل چل رہا ہے اب وہ اس قسط پر میں گیا ہوں کہ جن میں اس کی تفصیل آنے والی ہے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے اور حالات کا رخ کدھر ہے تو حدیث میں الفاظ یہ ہیں جس کی ایک جھلک دیکھ لی ہے اس خلیج کی جنگ میں کتنے ممالک آ گئے تھے کتنے ممالک کے جھنڈے تھے اور کتنی بڑی تعداد میں فوج جمع ہو گئی ایک ملک اور وہ ملک کے جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ تہس دہس کر دیں گے ممبارڈمنٹ کے ذریعے سے ختم کر دیں گے لیکن یہ کہ اس کے لیے جمعیت کتنی آئی ہے کتنا ساز و سامان کتنی نفری کتنا اسلحہ جمع کیا گیا تو جھلک تو سامنے آ چکی ہے بلکہ ایک لفظ میں نے استعمال کیا تھا اچھا مناسب تو نہیں ہے کہ جیسے ریہرسل ہوتا ہے یا کسی فلم کا ٹریلر ہوا کرتا تھا کبھی وہ نقشہ تو خلیج کے جنگ میں سامنے آ چکا ہے اس ملحمت القمرہ کا بہرحال یہ پھر پڑی ہے اس حدیث کو یو من کل فقر اندیشہ ہے کہ تم پر اقوام جو ہے دنیا کی اقوام عالم ہر چہار طرف سے ہر وف سے آئیں گی اور ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کماتدال اکالت والا اساتحہ جیسے کہ اپنے کھانے کی طرف دسترخوان یا کسی بڑے برتن کی طرف جو ہے کھانے والے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اکال طلبہ کے بدن پر ہے جیسے طالب کی جمع طلبہ اسی طرح آ کے کھانا کھانے والا اس کی جمع اکالا کھانا کھانے والے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کالا کل نہ یا رسول اللہ ہے امین قلت بنا یو <يَعْبَئِذٍ> وہی سوال دیکھیے یہاں پہ ایک اہم اصول اور بھی سمجھ لیجیے احادیث کے اندر یہ فرق آپ کو ضرور نظر آئے گا راوی ایک ہی ہے صوبان پچھلا متن مطلب بھی انی سے روایت ہے یہ متن مطلب بھی انہی سے روایت ہے راوی ایک ہے صحابی لیکن یہ کہ ان سے جس نے سنا پھر ان سے جس نے سنا اب یہ روایت کی چین مختلف ہو رہی ہے اسی لیے یہ دو حبیث علیحدہ شمار ہوں گی متن جو ہے ایک ہے واقعہ ایک ہے راوی جو ہے صحابہ کے لیول پر ایک ہے لیکن آگے جو ہے اب ان میں سے تابعین نے کسی نے سنا ہے دو نے سنا ہے اب اس کو نقل کرتے ہوئے تھوڑا سا فرق الفاظ میں ہو جانا یہ بالکل قرین قیاس ہے یہی مابحل امتیاز معاملہ ہے قرآن کا کہ خوف بھی محفوظ ہے اس کا پورا متن محفوظ ہے اس میں اگر کوئی کراط کا فرق ہے وہ بھی محفوظ ہے محفوظ کا مطلب ریکارڈ ہے معلوم ہے کہ یہ لفظ اس بھی پڑھا جا سکتا ہے اس بھی پڑھا جا سکتا لیکن یہ کہ حدیث کے اندر جو الفاظ کے اندر اور ترتیب جیسے حدیث جبرائیل امد سننا ہے لیکن اس کی مختلف روایات ہیں حضرت ابو حریرا سح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر سحر رضی اللہ تعالیٰ عن حضرت ابن عباس سحر رضی اللہ تعالیٰ عما حضرت ابن عمر سح رضی اللہ تعالیٰ عنما لیکن یہ کہ تھوڑا تھوڑا فرق یہاں تک کہ ترتیب میں بھی فرق ہے. تو حدیث اور قرآن کے اندر یہ فرق ضرور سمجھیے کہ قرآن مدید کا متن اس کے حروف وہ بھی محفوظ ہے اللہ کی طرف سے انناز اللہ ذکر و ان لحافظ جبکہ احادیث کا مفہوم محفوظ ہے لیکن یہ کہ اس کے الفاظ کے اندر کچھ آگے پیچھے ہونے کا احتمال ہے اب یہاں دیکھیے من کل وفقن کے الفاظ موجود نہیں تھے سابقہ روایت میں لیکن ہمارے لیے کس قدر قیم بات ہے یہ دو حدیثیں آ گئی ہیں تو اس کے اندر ایک پہلو اور نیا نکھر کر آ گیا کہ یوشکو انتدا علیکم ہے من کل وفق ہر چہار جانب سے ہر وفق سے قومیں تم پر دوڑیں گی اور ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کما تدال اکالت والا قسط قال قلنا یا رسول اللہ ہے امن قلت بنا اب یہاں پہ بنا قلب اضافہ ہے کیا اس دن ہمارے اندر قلت پیدا ہو گئی ہوگی ہم پر قلت مسلط ہو چکی ہوگی قلت تعداد ہمارے اوپر جو ہے مسلط ہو چکی ہوگی قال انتم یوم جن کثیر اب یہاں بل کا لفظ نہیں ہے انتم یوم جن کثیر نہیں اس دن تم بڑی کثیر تعداد میں ہوگے گے وہ غصان کا غصہ اس سے لیکن تم ہو کر رہ جاؤ گے بس سلاق کے اوپر کا جھاڑ جھاڑ وہ تنکے وغیرہ جو چلے آ رہے ہوتے ہیں یا جھاگ جو نظر آتا ہے تزیروں یا یوں تضا من بالکلو یا محابتا اللہ کالا نظہ کر لے گا نکال لے گا ہیبت کو من قلوب ادوب کم تمہارے دشمنوں کے دلوں سے وہاں صدور کا لفظ ہے یا قلوب کا لفظ ہے وہ ہے ایک مراد ایک ہے وہ یجالوفی قلوب کم اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا کالا کل نہ و مل اس پر ہم نے سوال کیا یہ وہن کیا ہے کالا حب الحیات وہاں لفظ ہے حب البنیا وہ الموت یہاں قبل حیات و کراہیت الموت مفہوم ایک ہے اس حیات دنیاوی کی محبت اور موت کی کراہیت یہ ہے جس کا نام وہن ہے